اب سے سوال یہ ہے کہ میں نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہے جب حضرت محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو مطلب بعد میں ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ مجھے بتائیں گے اس میں سے کون سا صحیح ہے کون سا وہ ہے مطلب کون سا یا دونوں ہی صحیح ہیں یہ خالد خان بھائی دونوں ہی صحیح ہیں قرآن کی اطلاع میں دیکھا جائے تو ملائی کا تہو یو سل علم نبی، یا تسلیمہ کہ نبی اکرم سرف پر درود و اسلام بھیجو یہ تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب آقا کریم سے پوچھا جائے تو آپ ساتھ حال کا بھی ذکر فرماتے ہیں تو لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ ساتھ حال کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ و وسلم ہو لیکن اگر صرف صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جائز وہ بھی ہے گناہ وہ نہیں ہے وہ صرف آ کریم پر ہے اور ساتھ حال کا ذکر کرنا بہتر ہے وہ درود افضل ہے جس میں حال کا ذکر ہو تو لہٰذا صلی اللہ علیہ و وسلم پڑھنا جو ہے یا لکھنا جو ہے وہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے زیادہ بہتر ہے جائز دونوں اب بعض اوقات وہ صرف سواد ڈال دیتے ہیں یا سواد لام نیند ڈال دیتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ ہے بخل درود و سلام پڑھنے میں یا بولنے میں لکھنے میں بخل تو آقا کریم صلی اللہ علیہ کا سب سے بڑا بکیل وہ ہے جو میرا نام سنے تو درود و سلام نہ پڑھے وہ جنت کا راستہ بھول گیا لہذا پورا دروشی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ و وسلم یہ زیادہ بہتر ہے جائز دونوں جی منیر بھائی جناب کی